اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان المصدقين والمصدقات واقرب الله قلبا حسنا يضاعف لهم ولهم اجر كريم والذين امنوا بالله ورسله اولئك هم المصدقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاسر في الأموال والأولاد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 رب يشرح لي صدري وييسر لي امري ويحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا بشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى امين يا رب العالمين سورہ حدید کی آیات کو ہم نے جن مختلف حصوں میں تقسیم کیا ہے بغرض تفہیم انہیں پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے پہلی چھ آیات یہ اللہ تعالی کی ذات و صفات کے مباحث پر مشتمل ہے حد درج جامعیت کے ساتھ اور بلند ترین علمی سطح پر اس کے بعد کی پانچ آیات میں اللہ کے جو دو مطالبے ہیں بندہ مومن سے انہیں دو اصطلاحات کے حوالے سے بیان کر دیا گیا ایمان لاؤ جیسے کہ ایمان کا حق ہے اور جو جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے ہمارے لیے لگا دو کھپا دو صف کر دو اور پھر یہ کہ اگر دونوں مطالبات کے ضمن میں کوئی ہچکچاہٹ ہے کوئی کمی ہے کوئی تقصیر ہے تو ایک, ایک آیت میں گرفت کی گئی ملامت کے انداز میں زجر کے انداز میں ایک ایک آیت میں تشویق اور ترغیب اور حوصلہ افزائی کا انداز اختیار کیا گیا اگلی چار آیات میں نقشہ کھینچا گیا میدان حشر کے اس مرحلے کا کہ جس میں ایک چھلنی لگائی جانی ہے جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے ہیں ان کے مابین ایک تقسیم اور تفریق کہ کون تن صاحب ایمان ہے چاہے ان کے پاس ایمان کم ہو چاہے زیادہ گہرائی زیادہ ہو یا کم انٹینسٹی زیادہ ہو یا کم جن کے پاس بھی کچھ بھی ایمان ہے انہیں وہاں ایک نور آتا ہوگا اور اس نور کی مدد سے وہ وہ جو سخت ترین مرحلہ ہے جسے ہم اپنی عام زبان میں پل سرات کہتے ہیں وہ اس کو عبور کر جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے جبکہ جو منافق تھے ایمان سے سرے سے خالی تھے وہ لوگ وہ ہیں کہ جن کو اس کو نور چونکہ نہیں ملے گا لہذا وہ ٹھوکر کھاتے ہوئے وہیں رہ جائیں گے اور گر پڑیں گے اس طریقے سے ایک تفریق اور تقسیم ہو جائے گی اسی کے ذیل میں پھر جو مکالمہ ہے کہ پیچھے رہ جانے والے پھر پکار کر کہیں گے اہل جنت سے جو چلے گئے کامیاب ہو گئے علم نکم معاقم اور اس کے جواب میں پھر جو قرآن مجید کی آیت جو وارد ہوئی ہے واقعہ یہ ہے کہ وہ حقیقت نفاق اور نفاق کا سبب کیا ہے اور وہ نفسیاتی اعتبار سے کن کن درجوں اور مرحوں سے گزر کر اپنے پورے شدت کو پہنچتا ہے اور پھر اس کا آخری انجام کیا ہے یعنی وہ مضامین جو سورہ منافقون کی آٹھ آیات میں بیان ہوئے ہیں یہاں دو آیتوں کے اندر ان کا نقشہ کھینچ دیا گیا ولاکن نقم فتن تم انفو سکم و تربس تم ورتب تم وغرم اللہ مانی فلیوم ملا یو خزومن کم فدیتوں ولا من الزین کفرو دنیا میں تو اہل ایمان کے ساتھ تھے علم نکم معکم قالو بلا یہاں تمہارا اب انجام یہ ہے کہ فلیم ملو خزومن کم فدیتوں ولا من الزین کفرو ماو کم النادیا کم وبے <الْمسیح> اب اس کے بعد چوتھے حصے میں جس کو میں نے ارض کیا تھا سلو کے بیان ہوا ہے یہ میں آج ایک ڈائگرام کی شکل میں آپ کے سامنے لایا ہوں اس لیے کہ اس میں جو اصطلاحات آئی ہیں سدی اور شہدہ ان پر اگرچہ گفتگو کافی ہو چکی ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ مزید وہ بات واضح ہو جائے اس لیے کہ یہ وہ مضامین ہے بہت شاذ ہی لوگوں نے اس سے بحث کی ہے اس کی گہرائی میں اترنے کی کوشش نہیں کی دیکھیے سلوک کے سورہ حدیط کی آیات سولہ تا انیس کی روشنی میں اب اس کو نیچے سے چلیے آیت نمبر 16 اس کا حاصل کیا ہے الم یازین قلوب ہم کلزین ابت الکتاب امن قبل فقول عل المد و فقص قلوب ہم و کثیرمنہ فاسقون نسلی روایتی غافل اور بے عمل مسلمانوں کو تمبی اور ملامت بلکہ اس میں اضافہ کر لیجئے کہ خاص طور پر سابق امت سابق امت کے انجام سے سبق حاصل کرنے کی ترغیب یہ گویا کے آیت نمبر سولہ کا حاصل ہے اگلی آیت ہے آیت نمبر سترہ اصلاح حال اور آماد عمل ہونے کی ترغیب اور حوصلہ افزائی اگر اپنے باتن میں جھانکو اور محسوس کرو کہ وہ حقیقت ایمان تو ہمیں حاصل نہیں تو مایوس نہ ہو جاؤ اے ان اللہ قدم اللہ اس میں حوصلہ افزائی بھی ہے ترغیب بھی ہے تشویق بھی ہے کمر ہمت سو ارادہ کرو اس کا جو نتیجہ ہے وہ اب تیسری لائن میں ہے نتیجہ اصلاح حال کا ارادہ اس کے بعد جو بریکٹ میں لفظ لکھا ہے مرید اصل میں اس لفظ کو میں چاہتا ہوں اچھی طرح پہچان لیں ارادہ سے لفظ مرید بنا ہے ارادہ یرید و ارادہ باب افعال کا یہ مصدر ہے اور مرید کہتے ہیں ارادہ کر لینے والے کو گویا کہ ان دونوں آیات کا آیت نمبر سولہ آیت نمبر سترہ کا جو حاصل ہے وہ یہ کہ ایک شخص کے اندر ارادہ اور عمل کا عزم مسمم پیدا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ جو حضرات بھی اس درس میں شرکت فرما رہے ہیں ان کو اللہ تعالی نے اس کیفیت تک پہنچا دیا ہو اور وہ ایک عزم اور ارادہ عزم مسم کہ جو بھی تقاضے ہیں پورا کریں گے جو مطالبات ہیں دین کے ادا کریں گے اس کے لیے ارادہ جو ہے انسان مصمم کر لے تو اسلح کا ارادہ اور انمل کازم مسمت اب اس سے اوپر آئیے آیت نمبر اٹھارہ ان المصدقین اب المسدقات و اکرد اللہ قرض الحسن لداف الحم و لہم اجر کریم یہ ہے کثرت صدقہ و خیرات اور انفاق فی سبیل اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا ازالہ یہی نجاست ہے اور اس کو اگر دور نہیں کریں گے اسی کو میں تعبیر کرتا یہی بریک ہے اگر یہ نہیں کھلے گا تو آگے ترقی نہیں ہو سکتی جو لوگ اس پر کاربند ہو جائیں اب ان کے لیے لفظ لکھا سالحین یہ سالحین وہ لفظ ہے کہ جو سورہ نسا کی آیت میں گویا کہ بیس لائن کا کام دیتا ہے وہ منت اللہ و رسول فلاح کا مال نذین عنا اللہ علیہ مینی و صدیقینا و شہدائے و صالحین و حسنا کا رفیقہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاع پر کاربند ہو گیا اسے مانوی معیت اور رفاقت حاصل ہو جائے گی ان کی جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے یعنی انبیاء صدیقین شہداء اور صالحین یہ صالحین جو ہے بیس لائن ہے جو شخص ارادہ کر چکا ہو اور ارادہ کر کے انفاق اور صدقہ و خیرات کا حل چلا لے وہ ہے صالحین میں شامل ہونے والا ارادہ کر کے بھی معطل رہ گیا عمل کوئی پیش قدمی نہیں کی تو اس کا وہ, اس کا وہ مقام نہیں ہے اسی لیے اس کو چوتھی لائن میں علیحدہ کیا ہے کہ صالحین کون ہیں کہ جو کسرت صدقہ و خیرات اور انفاق فی عبی اللہ کے ذریعے دل سے دنیا اور مال کی محبت کا اضالہ کریں اب اس سے اوپر دو لائنیں ہو گئی ہیں یہ وہ دو طرح کے انسان جن پر کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی عظیم اکثریت کو پیدا کیا ہے تیسری جو قسم ہے بی ورڈ وہ بہت شاد ہوتے ہیں عام طور پر ایکسٹروورٹس ہیں یا اینٹروورٹس ہیں انتروورس جو ہیں داہنی طرف غور و فکر اور سوچ بچار کے عادی انٹروورٹس اور زندہ اخلاقی حص کے حامل لوگ ظاہر بات ہے کہ جن کے اندر یہ سلامتی فکر بھی ہے سلامتی عقل بھی ہے سلامتی فطرت بھی ہے ان کی اخلاقی حص بھی زندہ ہے چونکہ اللہ تعالیٰ نے نیکی اور بری کا امتیاز تو نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے وہ نفسم و ماسواہ فال ہماہا فجورہا و تقواہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو مرتبہ صدیقیت تک رسائی حاصل ہو جائے یہ گویا کے انبیاء سے نیچے سب سے اونچا مقام ہے جس تک کہ انسان رسائی حاصل کر سکتا ہے دوسری طرف دوسرے قسم کے لوگ ہیں بھاگ دوڑ کے عادی اور سیر شکار کے عادی لوگ یہ ایکسٹروورٹس ہیں اب میں تفصیل بیان کر چکا ہوں انبیاء کرام میں سے آپ حضرت موسا علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام ان دونوں کو ذہن میں رکھیے صحابہ کے میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کو سامنے رکھیے ان کا مزاج کیا تھا سیر و شکار ہے حضرت عمر تو پہلوانی کرتے تھے پہلوان قسم کے آدمی تھے ادھر اس کو چیلنج دیا ادھر اس کو کندھا مارا اس طرح کا ان کا ایک کردار تھا اور وہ جو غور و فکر سوچ بچار تبھی مناسبت ہی اس سے نہیں اسی وجہ سے جو آبائی جو حمیتیں تھیں اور آبائی عصویتیں تھیں وہ بڑی گہری تھی۔ اسی لیے مسلمانوں سے دشمنی تھی حضور سے بھی سخت ناراضگی تھی یہاں تک کہ آخری فیصلہ یہی کر لیا کہ اب تو میں چراغ نبوت گل کر کے ہی گھر واپس آؤں حضرت حمزہ اعلیٰ کے قریب ترین ہے حضور سے قرابت میں نہایت محبت بھی کرتے ہیں عزیز رکھتے ہیں محبت ہی کے جوش مارنے کی وجہ سے تو ایمان لائے ہیں لیکن چھ برس بیت گئے انہیں تو اپنے سیر شکار سے فرصت ہی نہیں ہے ادھر توجہ ہی نہیں ہے تو یہ ہے کی مثالیں ادھر جو اینٹرو کی مثالیں میں نے آپ سے ارض کیا قرآن مجید میں چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ آیا غور و فکر سوچ بچار قضا کزال قدوری ابراہیم ملکوۃ السماوات ولر آسمان اور زمین پر غور و فکر ہو رہا ہے سوچ بچار ہے اور پھر سلیم الفطرت ہیں تو وہ اور اسی طریقے سے دوسری جو مثال سب سے نمایاں دی گئی ہے قرآن مجید میں وہ حضرت ادریس کی اور ظاہر بات ہے کہ صحابہ کرام میں سے صدیق اکبر حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عن اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور خواتین میں حضرت خدیت القمرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو صدیقیت کے مزاج کے حامل ہیں تو یا تو پھر یہ ہے کہ صالحین کے بعد جو ارتقاء ہوگا جو سلوک ہوگا جو آگے انسان بڑھے گا جو ترقی ہوگی تو یہ استاد طبع کے اعتبار سے یہ دو لائنیں علیحدہ ہو جائیں گی یہ نسبت واضح ہو گئی اس آیت کی کہ ان المصدقین والمصدقات المصدقات و اکرم اللہ حسنف الحم و لہو اجر الکریم اس کے بعد اگرچہ یہاں لفظ سما موجود نہیں ہے لیکن میں سورہ بلد کے حوالے سے بتا چکا ہوں اور قرآن و یہ فسٹر و, بعض و کہ ان دونوں کے درمیان محظوف سمجھیے مقدر سمجھیے سما ولزینسم الصدی پون اوش ودا ربین جب یہ کام کر کے لوگ آگے بڑھیں گے بریک کھل جائے گا ترقی ہوگی ارتقا ہوگا جو اعلیٰ جو بیارات ہیں اور اعلیٰ جو بھی مقامات ہیں ان تک رسائی ہوگی تو یا صدیقین کے مقام تک انسان پہنچ سکے گا اور یا شہدہ کے مقام تک البتہ اس کے اوپر کا جو معاملہ ہے وہ میں نے مزید واضح کیا ہے کہ نبوت اوپر ہے رسالت نیچے ہے کیونکہ میں انہی لوگوں سے متفق ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ نبوت کا رتبہ اونچا ہے رسالت سے بع مانا کہ نبوت یہ در حقیقت مقام عروج میں ہے اور رسالت مقام نزول میں ہے نبوت کا رخ اللہ کی طرف ہے اور رسالت کا رخ جو ہے وہ بندوں کی طرف ہے اس اعتبار سے میں نے نبوت کو اوپر رکھا ہے رسالت کو نیچے لیکن اصل میں یہ صدیقیت کی جو اصطلاح ہے یہ رسالت ہی کے لفظ کے حوالے سے واضح ہوتی ہے یعنی جیسے ہی رسول کی دعوت کسی صدیق جو صدیق کا مزاج رکھنے والا انسان ہے اس کے کان میں جیسے ہی رسول کی آواز پہنچے گی فورن لبیک لب کہے گا اسے کوئی دیر نہیں لگے گی اس لیے کہ اس کی سلامتی ہے عقل سلامتی ہے فطرت وہ خود پہلے سے گویا کہ تیار ہے میں تو اس کی مثال دیا کرتا ہوں جیسے کوئی شخص وضو کر کے گھر میں بیٹھا ہو کہ آزاد کی آواز آئے اور نکلیں گے اور مسجد کا رخ اختیار کریں گے بالکل اس طرح کی آمادگی پہلے سے موجود ہوتی ہے یہ صدیقین نہیں۔ لیکن پھر یہ ہے کہ اگرچہ رتبے میں میں نے صدیقیت سے نیچے رکھا ہے شہادت کو یہ لوگ جو ہیں دوسری قسم کے لوگ انہیں دیر تو لگ جائے گی چھ سال تو لگ گئے حضرت اوبر کو بھی حضرت حمزہ کو بھی لیکن چونکہ وہ فعال قسم کے لوگ تھے طاقتور قسم کے لوگ تھے کبھی قسم کے لوگ تھے ان کی حیبت تھی لہذا یہ کہ ان سے تقویت حاصل ہوئی مسلمانوں کو حالانکہ اس سے پہلے صدیقین ہی کی جماعت تھی جو اتنی جلدی حضور پر ایمان لائی ہے لیکن ان کا اس اعتبار سے وہ مقام نہیں ہوتا یہ لوگ پھر آگے نکل جاتے ہیں اپنی فعالیت کی وجہ سے ان کے اپنی شخصیت کا جو بھی خاص ایک مزاج ہے اس کے اعتبار سے وہ چونکہ قوی ہوتے ہیں لہذا حضرت عمر حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے بعد پھر یہ ہوا ہے کہ پھر مسلمان جا کر لے کے ساتھ اور کھلم کھلا پھر حرم میں نمازیں پڑھنے لگے اور حضرت عمر ہی کی شان یہ ہے کہ جب ہجرت کے لیے وہ روانہ ہو رہے تھے تو باقی تمام صحابہ چھپ کر نکلے کہ کسی کو خبر نہ ہو جائے خام کوئی کو مزاحم ہوگا کوئی روکے گا کسی اور طرح کی مشکل پیش آ جائے گی حضرت عمر نے حرم میں آ کے دو رکت نماز پڑھی سب کے سامنے اور اعلان کیا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں میں جا رہا ہوں اور جس کسی کا ارادہ ہو کہ اس کی ماں اسے روئے وہ آ جائے اور میرا مقابلہ کر لے اور میرا راستہ روک لے یہ شان حضرت کی رضی اللہ ہے یہ الفاظ کہہ کے دھڑلے کے ساتھ لنکے کی چوٹ ہجرت کے لیے روانہ ہوئے تو یہ لوگ پھر ظاہر بات ہے کہ جو, جو رسالت کا اصد منصب ہے یعنی دین کی جد و جہد دین کو قائم کرنے کی سعی اس میں یہ لوگ پھر نمایاں ہو جاتے ہیں یہ آگے نکلتے ہیں پھر حضرت حمزہ کا جو مقام ہے غزوہ بدل میں جو ظاہر ہو رہا ہے پھر جو ان کی شان ہے حضرت عمر فاروق کی رضی اللہ تعالی عنہ تو وہ زیادہ نمایاں ہو جائیں گے حضرت ابو بکر کے بارے میں آپ کو سننے میں نہیں آئے گا کہ کسی کے ساتھ اس طرح کا مقابلہ ہوا ہو دو بدو اگرچہ وہ بات تو آتی ہے کہ بیٹے نے جب کہا عبد الرحمان نے جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے بعد میں ایمان لائے ہیں کہ ابا جان آپ میری زد میں آ گئے تھے غزوہ بدل میں لیکن یہ کہ میں نے آپ کی رعایت کی تو باپ نے جواب دیا حضرت ابو بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹے یہ اس لیے کہ تم باطل کے لیے جنگ کر رہے تھے خدا کی قسم اگر کہیں میری زد میں تم آ گئے ہوتے تو میں کبھی نہ چھوڑ دوں لیکن یہ کہ وہ معاملہ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مسئلہ کہ آپ نے دو بدو کسی کے ساتھ مقابلہ کیا یہ اپنی اپنی جگہ پر ایک مزاج ہے لیکن یہ کہ مقام اور مرتبہ جو حضور کا ہے اس کے ساتھ بالکل ملحق مرتبہ جو اور مقام جو حضرت سے ہے تو اوپر سے جب ہم چلتے ہیں تو علاقہ مالدین علم اللہ علیہ مین نبیم و صدیقیم و شہدائے اب یہ آیت جو ہے پوری طریقے سے آپ کے سامنے واضح ہو گئی البتہ اس میں دو باتیں ابھی اور سمجھ لیجئے ایک تو وہ جو میں نے یہ جو, جو ڈاٹڈ لائنز کے ساتھ نسبت ظاہر کی ہے یہ ہے وہ صدیق النبی یا رسول النبی یا ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالی جب بھی اپنے بندوں کا انتخاب فرماتا تھا نبوت کے لیے اس لیے کہ یہی لفظ پرانے مجید میں آیا ہے ان اللہ استفا آدم و نوہن و الا ابراہیم و عمران اللہ نے پسند فرما لیا آدم کو پسند فرمایا نوح کو پسند فرمایا اعلی ابراہیم کو اعلی عمران کو تو جس کو بھی وہ پسند کرتا ہے رسالت اور نبوت کے لیے اللہ یستفی من البلاء کا و من الناس تو ظاہر ہے انسانوں ہی میں سے لینے ہیں اور انسانوں میں اس نے عام طور پر یہ دو مزاج بنائے ہیں یا وہ مزاج ہوگا کہ جس کی مناسبت صدیقیت کے ساتھ ہے یا وہ مزاج ہوگا جس کی مناسبت جو ہے وہ شہادت کے ساتھ ہے تو حضرت ابراہیم علیہ سلاط والسلام حضرت ادریس علیہ صلاط والسلام ان دونوں کے بارے میں قرآن نے سورہ مریم الفاظ استعمال کیے ان نحو کا نہ صدیقن نبیا اور یہ نسبت میں نبوت کی طرف قائم کر رہا ہوں رسالت کی طرف نہیں رسالت کے اعتبار سے تو دعوت کے قبول کرنے میں صدیقین اور شہداء میں یہ فرق ہوگا دائی کی حیثیت سے تو رسول سامنے آئے گا تو دائی کا معاملہ جو ہے رسالت کے ساتھ متعلق ہے اور رسول کی دعوت کے رد عمل کے اعتبار سے فرق یہ ہوگا کہ صدیق کو قبول کرنے میں دیر لگے ہی نہیں وہ تو جیسے کہ پہلے ہی سے منتظر تھے جبکہ شہداء کو وقت لگے گا دیر لگے گی اس لیے کہ ان کی توجہ ہی ادھر نہیں لیکن یہ کہ نبوت کے ساتھ نسبت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چنا ہے جن انسانوں کو شرف نبوت کے لیے تو ظاہر بات ہے وہ یا پھر اس صدیقی مزاج والے لوگ تھے اور یا وہ جو شہیدی مزاج ہے اس کے لوگ تھے تو دوسروں کو کہا گیا رسول النبیہ بس کیونکہ یہ رسالت کی نسبت زیادہ ہے شہادت کے ساتھ اس لیے وہاں پر وہ لفظ رسول النبی آ گیا اس لیے یہ ڈاٹڈ لائن میں نے پہنچائی ہے رسول النبی والی رسالت تک اور پھر رسالت سے وہ ڈاٹ جو ہے آگے جا رہا ہے نبوت تک گویا کہ اس مرتبے سے ہو کر یہ مرتبہ نبوت پر فائز ہوئے ہے جبکہ صدیقین جو ہے وہ گویا کے براہ راست ایک بات اور سمجھ لیجئے پھر یہ گفتگو میں کلوز کرتا ہوں اور وہ یہ کہ اوپر والا درجہ جو ہے جس کا بھی ہے نیچے والے تمام اور صاف اس میں بتمام و کمال لازمن موجود یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے صدیق کا اپنا مزاج تو وہ ہے جو میں بیان کر چکا ہوں لیکن عزم ارادہ اس کے اعتبار سے اس کے اندر پوری شخصیت جو ہے شہدا والی وہ بھی پوری موجود ہے اس کا ظہور ہوا ہے کہ جو حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں ہوا ہے ورنہ یہ کہ حضور وسلم کے حیات طیبہ تک اور حضرت حضرت ابو بکر کا جو مزاج سامنے تھا نہایت عقیق القل نہیں فلجسہ ال وہ کوئی اس طرح کے انسان محسوس ہوتے ہی نہیں تھے لیکن یہ کہ جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد جب ذمہ داری کا بوجھ آیا ہے ابو بکر صدیق کے کندھوں پر تو حالانکہ نہایت کرٹیکل حالات تھے اس لیے کہ ایک مرتبہ تو دار اسلام جو ہے وہ در حقیقت دو شہروں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا اتنی بڑی بغاوت زہر الفساد اور فل بربہ کی کیفیت یہ تھی اتنے تو مدعان نبوت کھڑے ہو گئے لاکھوں آدمی ان کے ساتھ ہو گئے مسلمہ قزاد کے ساتھ لاکھوں آدمی تھے جنگ یمامہ میں کئی سو حفاظ شہید ہو گئے ہیں تبھی ہی تو ہمیں تشویش ہوئی کہ اگر اس طریقے سے یہ حفاظ جو ہے صحابہ کرام میں سے جنہوں نے پرانے مجید پورا حفظ کیا ہوا تھا اگر وہ اس طرح شہید ہوئے تو کہیں پرانے مجید گم نہ ہو جائے جب تک کہ اس کو ہم کتابی شکل میں مرتب نہ کر لیں ورنہ یہ ہے کہ یہ ہوا ایک جنگ کے اندر اور پھر یہ کہ مانین زکوٰۃ کا معاملہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر ریولوشن کے بعد جو آیا کرتا ہے معاملہ ایک مرحلہ لازما ہے کاؤنٹر ریولوشن حضور کی حیات طیبہ کے آخری دور میں ریولوشن کی تکمیل ہو گئی ریولوشن کی تکمیل کے مرحلے پر جو قوت ہوتی ہیں مخالف قوتیں جب وہ دیکھتی ہیں کہ اب ہم بے بس ہو چکے ہیں اب ہمارے بس میں کچھ نہیں ہے تو پھر وہ دبک جایا کرتے ہیں منتظر رہتے ہیں کہ پھر کوئی موقع آئے گا تو پھر ہم کوئی کریں گے جو ناچے باطل قوتیں اس دبک گئیں اس کے بعد جیسے ہی حضور کا انتقال ہوا اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت مسلمانوں کا مورال جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کم ہو گیا ہے صدمے سے غم سے نڈھال ہے اب آپ نے دیکھا کہ ایک دم معنی زکات بھی آ گئے اور ادھر سے جو ہے مدیان نبوت کھڑے ہو گئے اور دارال اسلام تو یوں سمجھیے اسلامی ریاست مکہ اور مدینے تک محدود ہو کر رہ گئی تقریباً یہ سارا ریکلیم کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جس آئرن ویل کے ساتھ کیا ہے. جس یوں سمجھیے کوہ ہمالیہ جیسے عظیمت کے ساتھ کیا ہے کہ حضرت عمر بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ مسلحت کو ذرا پیش نظر رکھیے آپ یہ جو پے بے محاذ کھولتے چلے جا رہے ہیں آپ نے جیش اسامہ کو بھی نہیں روکا لوگوں نے کہا بھی کہ اب, اب ظاہر بات ہے کہ یہ معاملہ ہو چکا ہے حضور کا انتقال ہو گیا ہے اب یہ لشکر نہ بھیجا جائے فرمایا نہیں جس لشکر کی تیاری محمد الرسول اللہ نے کی ہو اور میں اس کو روک دوں جائے گا جیش اسامہ روانہ کر دیا گیا دوسری طرف یہ کہ اب جو, جو مدعن نبوت ہو گئے ان کا تو ارتداد بالکل واضح تھا الب نشرا تھا لہذا مرتدین کے خلاف تو جنگ کرنی ہی کرنی تھی اس میں تو کسی مشاورت کی ضرورت ہی نہیں تھی اس لہذا اس کا تو بہت کھول دیا گیا مسئلہ جب آیا ہے مان انہیں زکات کا کہ انہوں نے نہ تو کوئی نئی نبوت کا اقرار کیا ہے نہ پھر نماز کا بھی انکار نہیں کر رہے اور زکات کا بھی یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم زکات کو نہیں مانتے یا نہیں دیں گے صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے ہم اپنے طور پر یہ زکوات تقسیم کریں گے جس طرح چاہیں گے تو حضرت ابو بکر نے اس وقت بھی حضرت عمر کو بھی ڈانٹ پلائی ہے کہ عمر تم دورے جاہلیت میں تو بہت سخت ہے اسلام میں آ کے نرم ہو گئے اے خدا کی قسم یہ کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں زکات کے اونٹوں کے ساتھ ان کو باندھنے والی رسیاں بھی اگر دیتے تھے اب اگر یہ کہیں گے کہ رسیاں ہم نہیں دیں گے اونٹ لے جاؤ کب بھی میں جم کروں الدین والا ہیم کیا دین کے اندر ترمیم ہو جائے گی جبکہ میں ابھی زندہ ہوں یہ عظیمت ہے اور پھر یہ کہ واقع اللہ تعالی نے ان کے اس عزم اور ولولے اور حوصلے کا نتیجہ بھی ظاہر کر دیا تمام جو ہے کاؤنٹر ریولیوشنری موومنٹ ختم ہو کر ڈھائی برس بھی پورے نہیں ہے دو سال چار ماہ اس میں یہ ساری جو بھی جو کاؤنٹر